بجے کام ہونا ہے تو کل سے انشاءاللہ شاء پونے نو بجے مسجد شروع ہو جائے گی ان شاء ہوتا ہے جو مسجد یہاں ہمارے گھر پہ ہوتی ہے وہ پونے نو بجے شروع ہو جائے گی اور لانڈی میں بھی آٹھ بجے نماز ہیں وہاں بھی پونے نو بجے اور ہفتے والے دن اور پندرہ منٹ پہلے تقریباً ساڑھے آٹھ بجے وہاں نماز عشاء اور اضافہ پہن ساڑھے آٹھ کے قریب انشاءاللہ اللہ تعالی منزل شروع ہو جائے گی میرے منشر مطلب کے اشارے ہوں اپنے دل میں دم کچھ کیے ہوئے اور اپنے دل میں دم کچھ ارماں کیے ہوئے جو دل کو نورِ حق سے کیے ہوئے جو نو جو دل کونورے پپ سے کیے ہوئے گ شا کیے ہوئے جو دل کو نور پ دل ہو سکتا ہے جس کے قل میں غیر اللہ نہ ہو اخلاق لذیلہ نہ ہو اور یہ تمام امور اختیاری ہیں انسان کو اللہ تعالی نے اختیار دے دیا کہ ان غیر اللہ کو اخلاق رضیلہ کو دن سے دل سے نکال ڈال لیں دل کو ان سے صاف کر لے کہ انسان کے اختیار میں لیں چاہے برے برے اخلاق کو اپنا لیں چاہے اچھے اچھے اخلاق کو اپنا لیں کچھ امور امور تقرینی ہوتے ہیں یعنی جو جس میں انسان مجبور ہوتا ہے کہ جو جیسے پیدا ہونا جیسے مر جانا جیسے کوئی ایسی بیماری کا آ جانا جیسے اولاد کا ہونا نہ ہونا یہ تمام امور تکوینی امور کہلاتے ہیں جس میں انسان مجبور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے قدرت کے تعلق ہوتا ہے اور کچھ امور غیر تقوی نہیں ہوتے ہیں اختیاری ہی ہوتے ہیں ان میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے کہ چاہے نیکی کا راستہ اختیار کرے چاہے بدی کا راستہ اختیار کرے تو دیکھیے اختیاری عمر ہے اپنے قلب کو غیر اللہ سے پاک کرنا یہ جی انسان کے اختیار میں اللہ نے دے دیا ہے جو انسان اپنے قلب کو غیر اللہ سے برے برے اخلاق سے پاک کر لیتا ہے وہ نور حق سے تازہ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے پاس بیٹھنے والے بھی اس کو محسوس کرتے ہیں اور اس کے پاس بیٹھنے والے بھی اس نور سے مستنید مستنید ہوتے ہیں مستبید ہوتے ہیں جو دل کو نورِ حق سے کیے ہوئے ہر داد کو کیے ہوئے میں جی کے کسن سے میں جی رو کے نامت کسن سے ہر کو نن کے کیے ہوئے ہر لم ہم پوک نن کے ہوئے میں رہا ہوں دام بت کے نامت کے د تیرا دکھا جگ کی یاد سہرا کو بھی ta oh. شان, بے چین ٹینشن ڈپریشن اس کا مقدر بن جاتا ہے لیکن جب وہ اللہ کو مہربان کر لیتا ہے یعنی گناہوں سے بچتا ہے گناہوں سے بچنے میں جان کی بازی لگاتا ہے اپنی خون کا اپنی آرزوں کا خون پیتا ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی پاتا ہے اور دونوں جہان کا قید اور مستی اس کو حاصل ہوتی صاحب فرماتے ہیں میں دن رات رہتا ہوں جنت میں گویا میرے باب دل میں وہ کل کا یا دونوں جہاں کا گئے ہے رو میں گیتا insha kiye mujhe allam aaye pay tu wa ras ki sad haya allam aaye pay tu wa sad haya حیا تربا کیے بھوئے سے حیا تربان کیے ہوئے زندگی کا ایک ہی مطلب ہے اور کوئی دوسرا مطلب کہ زندگی کو زندگی دینے والے پر پتا اور کوئی مصرف نہیں حیات ہوا رش کے سب حیات کا ایک ایک لمحہ جو اپنے خالد پر فدا کرتا ہے وہ رش کے سب حیات سو سو کیا لاکھوں کروڑوں جانے اس لمحے پر قربان ہو جو اپنے مالک پر فدا پیدا <تصفيق> ہےار کے سیا اس نے حیات سے سلو کیے کو سلا دل کو جب ملا ملا دل کو جب میلہ بری خواہشات کا خون کرنے اور ان پر عمل نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی وہ تجلیات قرم حاصل ہوتی ہیں جن کی وجہ سے سارا عالم اللہ تعالیٰ کا مدھر بن جاتا ہے ذرہ جان جا بن جاتا ہے چھایا ہے جب سے دل پہ تیری یاد کا عالم ہر ذرہ مجھے جلوے جانا نظر آیا ہر ذرے کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ کے جلوے نظر آتے کو رو کرنے کو جب ملا کرتا نہیں جو اپنی ہے سینکڑوں اسباب راحت اسباب عشرت مال و دولت محلات بندل گاڑیاں کچھ سکون نہیں پہنچا سکتی جو شخص گنا میں مبتلا ہے وہ ان اسباب عیش کے اندر بھی مذہب رہے گا ان ادب عین کے اندر بھی بیابانی خال بیابا رہے گا کرتا نہیں جو اپنی گناشن کو بھی ہے سمجیا ہو جانے بار پتن کیسے سمجھ لو پا گیا ہو جانے بار پتن رکھتا جو بھی پت جو خود کیے اپ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اور کے باہر نکلنا کہ لوگ دیکھے ہم کو اور ایسے لباس پہننا تفاہور والے جس میں بخر ہو صاف ستھرا لباس تو پہننا چاہیے لیکن نیت اس میں صفائی ستھرائی کی ہو نظافت کی ہو لطافت کی, کی ہو سب جائز ہے لیکن کسی کو دکھانے کے لیے رنگ برنگ کے کپڑے پہننا اور اپنے آپ کو بنچھن کے لیے باہر نکلنا بنا چنا کر یا صحبتوں کے اندر اپنے آپ کو کچھ سمجھنا کہ ہم بھی کچھ ہیں یہ سب چیزیں جو ہے اللہ کو پسند نہیں ہیں اس کو اللہ کی معلومت اللہ کی محبت نصیب نہیں ہو سکتی اللہ کی مار اور اللہ کی محبت اس کو, اس کو نصیب ہوتی ہے جو حقیقت میں دل سے اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھتا ہے سب سے حقیق سمجھتا ہے کیسے <San -tune> گیا <San -tune> رکھتا نے <San -tune> جو بھی خود کو نمائی کیے <San -tune> جو شد اب کسی کو اپنا بڑا نہیں بناتا اپنا مبتلا نہیں بناتا اس کی زندگی بھی ایسی ہی ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں دین پر ہوں مگر بہت بیوقوف ہوتا ہے جو کسی کو اپنا بڑا نہیں بناتا وہ بے بیوقوف کا بیوقوف ہی رہتا ہے اور ہمیشہ پریشان رہتا ہے رکھتا مجھ کو ماں تو پنگاتا یہ سر بکار رکھتا مجھ کو ماں تو پنگاتا یہ کیے ہوئے وقت نے دل میں دفن کچر بات کیے ہوئے دکھ سارے کچھ کو بنا یہ سخت نے دل میں دفن کچر بات کیے دنیا دنیادار یہ سمجھتے ہیں کہ اولیاء اللہ نہ کوئی گناہ کرتے نہیں نہ رنگین فلمیں دیکھتے ہیں نہ گانے سنتے ہیں ان کی زندگی کیسی بے قید ہوتی ہوگی یہ سب دھوکہ ہے شیطان کا بلکہ اولیاء اللہ نے قلب کے اندر وہ خزانہ رکھتے ہیں مستی کا کہ فرمایا کہ اگر بادشاہوں کو اس کی خبر ہو جائے تو وہ تلواریں لے کر دوڑ پڑیں اس مستی اور اس قید کو اور اس خوشی کو سکون کو حاصل کرنے کے لیے उनको لیکن ان کو تلواروں سے دولت سے یہ چیز اس سے حکمرانی سے یہ چیز نتیج نہیں ہوتی بلکہ یہ تو کسی کو کسی اللہ والے سے خاص تعلق کر کے اور اپنی رائے کو بنا کر کے اور حسرتوں کا بم اٹھانے سے ملتی حضرت عالیہ کے شعر یاد عادت پیار میں بھی ہے گنگنا رہے تھے آ جا میری حسرت میں جا करूंगा حسرت میں مولا ہی سے مجھ کو ملی کے مرضی مولا ہی سے تو مجھ کو ملی وہ ان حسرتوں کو عزیز رکھتے ہیں اور لذیذ رکھتے ہیں یہ حسرتیں جو اللہ کو اللہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی حسرتیں ہیں یہ اس کو عزیز رکھتے ہیں اور یہ حسرتیں ان کو بے حد لذیذ ہوتی ہیں جو ان کے قلب کو کیف و مستی کے خزانے سے سرشار رکھتی ہیں. یہ وہی, وہی سمجھ سکتا ہے جو حسرتوں کا غم اٹھاتا ہے جس نے حسرتوں کا غم ہی نہ اٹھایا وہ کیا جانے اس کی مستی کو رکھتا مجھ کو گم بدان یہ بل کا من نے دل میں جتنا کچر کی ہے عالت بدل گئی ہے یہ پورش کے پین سے حالت بدل گئی ہے یہ مرشد کے بین سے وردہ کرندی ویرا کیے ہوئے ورنا پیرندگی ویر اپنی حالت کو کمال نہیں سمجھنا چاہیے ایک تو اپنا کمال نہ سمجھے منشی کا سیر سمجھے دوسرے یہ کہ یہ نہ سمجھے کہ اب ہم کامل ہو گئے اس کے آگے کوئی جائے نہیں یہ بات نہیں ہے جس نے سمجھا وہ تباہ ہو گیا یہ شعر اس شعر سے یہ سبب لینا چاہیے کہ موجودہ ایمان جتنی توفیق نیکیوں کی اس وقت ہو رہی ہے اور اگر اور اپنے آپ کو بالکل ٹوٹا پھوٹا ہی سمجھے لیکن کچھ تو نیکی کی توفیق ہو رہی ہے کچھ نگاہ کی حفاظت کی توفیق ہو رہی ہے کچھ گناہ سے بچنے کی توفیق ہو رہی ہے اس پر خوب شکر کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لائن شکل تم لڑا جی اللہ تعالیٰ تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرے گی تو موجودہ ایمان پر شکر کرتا رہے مگر یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے ایمان کو کامل سمجھے کہ وہ کامل ہو گئے مطلب یہ ہے کہ موجودہ ایمان جتنا بھی حاصل ہے اس پر شکر کرے اللہ کا تو اس میں ان اللہ تعالی ایمان میں ترقی ہوگی اور اس طرح ترقی ہوتی جائیں ہر سال اللہ کا شکر حالت بدل گئی ہے یہ پورشک بل نیو یہ راستا مالک کے چند دوسے ہوتا ہے تو یہ مالک کے چند دوسے پکڑتے مگر ہیں کو پہ آئے کرتے مگر جگ کو پے افر کو کیا ہوا کے آدم ہر طرف افطر کو کیا ہوا کہ آدم ہر کا on حدیث سے پڑھ کر جا رہا ہے گناہوں سے بچانے والی دعا گناہوں سے بچانے والی مضنون دعا یہ دعا ضرور ہے اور یقیناً اس کے اثرات اور ثمرات ظاہر ہوں گے لیکن اس کی بنیادی شرط صحبت اہل اللہ ہے نیک صحبت جب تک انسان بری صحبت سے نہیں بچے گا اور نیک صحبت کا اہتمام نہیں کرے گا وہ فائدہ وہرا اس کو شاعر فرماتے بعض لوگوں نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ گناہوں سے بچنے کے لیے کوئی دعا بتلائیے تو ایک دعا سن لیجیے اللہ علم آل نی روشی تو نس کی یہ دعا بخاری شریف میں موجود ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ جن باتوں سے آپ خوش ہوتے ہیں وہ میرے دل میں ڈال ہدایت کے راستوں کو میرے دل میں ڈال دیجیے اور میرے نفس کے شر سے مجھے بچائیں بچائی ہدایت کے ہیں اور ہدایت کے معنی ہیں اللہ کی رضا کا راستہ اے اللہ جن باتوں سے آپ خوش ہوتے ہیں آپ ان باتوں کو میرے دل میں ڈال دیجیے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 اور مجھ کو میرے نفس کے شر سے بچائیے چونکہ بعض دفعہ الحا میں رشن ہو جاتا ہے یعنی ہدایت کا راستہ معلوم ہو جاتا ہے لیکن نفس کے شر کی وجہ سے عمل نہیں کرتا اس لیے اے اللہ جو علم آپ نے دیا اس پر عمل کی توفیق بھی عطا پر مالیجیے ایسا نہ ہو کہ اپنے نفس کے شر کی وجہ سے علم پر عمل نہ کروں جانتے ہوئے ہی آپ کی رضا کے راستے پر نہ چلوں اے اللہ اس سے بنانا چاہتا ہوں ایک تو اس دوارا اللہ علیہ روشتی اس کا ماحول بنا لے اور دوسرے ہر نماز کے بعد لا قول ولا اللہ بلّہ سات مرتبہ پڑھ لیجیے عزیز شریف میں وعدہ ہے کہ اس سے نیک کام کرنے کی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 یہ آرطم کو یاد ہوگی ماشاء اللہ اللہ الحمنی رشدی و عید نی منشی اللہ المنی روشدی چھوٹی ہا ہار ہے اس میں اللہ الحمنی روشدی ہار جو یہ سینے سے نکلتی ہے بڑی ہاں ہا حلق سے نکلتی ہے چھوٹی ہار سینے سے نکلتی ہے اللہ الحمنی رشدی و من شر نفسي أعدني حمزة عند العيد ذارفت مشال أعدني أعيد. اللهم أليمني رشدي وأعدني من شر نفسي اللهم أليمني رشدي وأعدني من شر نفسي اللهم أليمني رشدي وأعدني من شر نفسي اللہ تعالی کو بولنا جمعے کے دن کیا سنتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں جو ہمارے حضرت والا کی تعریف کرتا کتاب ہے اس میں سب لکھی ہوئی ہے اس کے مطابق اس کو پڑھتے رہیں عمل کرتے رہیں اور علاوہ اس کے درور شریف کا اہتمام رکھے جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروش شریف میں کثرت فرمانے کا حکم دیا ہے کہ دروش شریف پر کسرت سے دروش بھیجو جیسے کہ بتا دیا جاتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا بھی زم پکڑ لیں گے تو کسرت میں شمار ہو جائیں گے ان شاء اور صبح و شام بھی دیرو شریف کی فضیرت ہے جو شخص فلی کے بعد میں وارد ہے کہ جو شخص دس مرتبہ اور شام دس منٹ دفعہ یعنی فجر باد اور مغرب باد دس دس دل دفعہ دلو شریف پڑے گا اس پر میری شفاحت واضح ہو جائے گی اور ایک اور حجی کے پاک میں ہے جس میں تعداد کی بھی کوئی نشاندہی نہیں ہے تو اس پر پایا کہ جو صبح و شام منٹ پر دلوشریجے گا اس کو میری شفاعت واجب ہو جائے گی لگاؤں گھومنا پسند